تو اگر وہ منہ پھیری تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر ناؤ بھیجا تم پر تو ناؤ مگر پہنچا دیا اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں اور اس پر خوش ہو جاتا ہے اگر انہیں کوئی برائی پہنچی بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو انسان بڑا ناشک رہا ہے